کتاب العتاق العتق یقع من الحر البالغ العاقل في ملكه فإذا قال لعبده او آمته انت حر او معتق او عسیق او محرر او حررتك او اعتقتك فقد عتقن والمولا العتق او لم ينوه کتاب بھائی عین کے ساتھ بھائی خوش قن و عطاقن <تصفيق> یہ مستر ہے عشق اور آتاق دونوں مستر ہے بھائی عربی زبان میں آتاب کا معنی ہے قوت قوت کے بھئی اور طاقت بھئی اور اصطلاح شریعت میں یہ تعریف آپ کے حاشی میں دی ہوئی ہے کہتے ہیں ہوا فشر عبارت عن بات الحق حق انقل مولا حق ان مملوکی شریعت میں آتا عبارت ہے آقا کا اپنا حق ساقط کر دینا یعنی ختم کر دینا ان مملوقی ہی اپنے مملوک سے آقا کا اپنے مملوک سے اپنا حق ختم کر دینا علاوہ ہند ایسے طریقے پر یصیر ربی من الاحرار کہ وہ ہو جائے آزاد لوگوں میں سے بھائی آقا کا اپنے مملوک سے اپنے حق کو اس طور پر دور کرنا کہ وہ آزاد لوگوں میں سے ہو جائے یہ کیا کہلاتا ہے آزاد کہلاتا ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو اس کو آتاق پڑھنا عطاق نہیں ہے بھائی یہ رائے جو اطاق ہے لیکن ایتاق عاطیق کی جمع آتی ہے مصدر یہاں وہ مراد نہیں بھائی کہتے ہیں الائس کو یا قومین الحر البالغ العاقل فیمیل کی ہی آزادی واقع ہو جاتی ہے آزاد بالغ آقل سے فی ملکی ہی اس کی ملکیت کے اندر غلام کو آزام یا باندھی کو آزاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مالک کون ہو آزاد ہو بالغ ہو اور, آقل ہو اور یہ آزادی اس کی ملک میں ہو یعنی اپنے مملوک کو کیا کر رہا ہے آزاد کر رہا ہے تو لہذا اب غیر کے مملوک کو آزاد کرے تو وہ تو اس کی ملکیت ہی نہیں ہے وہ آزاد نہیں ہوگا بھائی تو عاقل بالغ ہونا ضروری ہے مولانا معلوم ہوا بچہ یا مجنون وہ کسی طرح غلام کے مالک بنے بطور وراثت کے میلا یا کیسے اور وہ اس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ آزاد نہیں کر سکتے بھائی فید <حُرُّن> اب بھائی کن کن الفاظ سے غلامی آز آزاد ہوں گے اور کن سے نہیں ہوں گے تفصیل بتلا رہے ہیں یاد رکھیے جیسے طلاق کے باب میں آپ نے پڑھا تھا کچھ الفاظ سر ہیں کچھ کنایا ہیں تو یہاں بھی کچھ الفاظ سر ہیں آزادی میں اور کچھ کنایا ہیں بھائی اور یہ سری کس کو کہتے ہیں جس کا معنی واضح ہو یہاں آزادی کے باب میں یعنی جن کا ایک ہی معنی نکلتا ہو آزادی بھائی جس کے علاوہ اور کوئی معنی نکلتا ہی نہ ہو یہ سری ہیں ان کے اندر بھائی سری لفظ جب اپنے غلام کو کہہ دے گا جس سے آزادی کا معنی نکلتا ہے تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا وہ باندھی آزاد ہو جائے گی اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ شریق کے اندر نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بھائی نیت کرے یا نہ کرے غلام یا باندھی خود بخود کیا ہو جائیں گے کیونکہ کی اس کا مانا ہی وہ نکلتا ہے اور دوسرا مانا ہی نہیں نکلتا بھائی سمجھ میں آیا تو اس مانا جب وہی وہ مانا نکلتا ہے تو اس کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ غلام آزاد ہو اب اس میں نیت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ نیت ہے یا نیت نہیں اور کچھ الفاظ انایا گول مول الفاظ بھائی جس میں آزادی کا معنی بھی نکلتا ہو اور دوسرا کوئی معنی بھی نکلتا ہو تو اب یہاں پر پھر نیت کو دیکھیں گے اگر اس کی نیت ہے تو اس لفظ سے آزادی واقع ہوگی اور اگر نیت نہیں تو اس سے آزادی بھی واقع ہے کیونکہ اس سے تو دوسرا معنی بھی نکلتا تھا بھائی تو صرف شک کی بنا پر اب آزادی کو ثابت نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں فیضا فالی ہی او آمتی ہی جب کہا کسی شخص نے اپنے غلام سے, یا اپنی سے خرن کے تو آزاد ہے یہ سریح ذکر کر رہے ہیں حلف دیکھو خرن تو آزاد ہے کوئی اور معنی نکلتا ہے اس کا نہیں او معتقن یا تو آزاد کیا ہوا ہے آزاد شدہ ہے اس کا بھی اور کوئی مانا نہیں اوتی کا بھی کبھی وہی معنی تو آزاد ہے او انت محررن یہ سارے انت کی خبر بن رہے ہیں انتخر کہا یا معتقن کہا یا انت, انت عتیقن کہا؟, کہا یا انت محررن محرر کا معنی بھی آزاد کیا ہوا او تو کا یا یہ لفظ کا فیل لے کر آیا میں نے تجھے آزاد کر دیا او آتخ کا میں نے تجھے آزاد کر دیا یہ سری الفاظ ہے سارے تو کہتے ہیں فقد آتا قب غلام تحقیق آزاد ہو جائے گا نول مول کا نیت کی ہو آقا نے آزادی کی یا نیت نہ کی ہو إذا قال قسو <قَحُرٌ> کا اسی طرح بھائی اگر کوئی ایسا لفظ ذکر کیا پورا غلام تو نہیں ذکر کیا لیکن ایسا لفظ ذکر کیا جس سے پورے انسان کو کیا کیا جاتا ہو تعبیر کیا جاتا ہو مثلا کہا رسو کا تمہارا سر آزاد ہے اور عربی زبان میں سر بول کر پورا انسان مراد لیا جاتا ہے بھائی تو اذا قال جب کہا رسو کا تیرا سر آزاد ہے اور رب کا خرون بھائی خبر آگے آجے جائے گی تیری گردن آزاد ہے او بدنو کا یا تیرا بدن آزاد ہے او قال علی کسی نے اپنی باندی سے کہا فرجی خوری شرم کا آزاد ہے تو باندی میں شرم کا بول کر کیا کرتے ہیں پوری باندی مراد لی جاتی عربی زبان میں بھائی تو یہاں بھی وہ آزاد ہو جائے گی بھائی وہ اگر یہ کہا بھائی آقا نے اپنے غلام یا باندھی سے کہا لا ملک ملکا میری تجھ پر ملکیت نہیں ہے میری تجھ پر کوئی ملکیت نہیں ہے اب بھائی یہ لفظ شریح نہیں ہے بھائی آزادی میں کیونکہ ایک معنی تو وہ آزادی والا بھی نکلتا ہے میری تجھ پر کوئی ملکیت نہیں ہے یعنی تو آزاد ہے لیکن دوسرا معنی میری تجھ پر کوئی ملکیت نہیں ہے کیونکہ میں نے تجھے بیچ دیا ہے یا میں نے تجھے کسی کو ہبا کر دیا ہے تو آزادی والا معنی نکلا اس سے ہر حال میں نہیں کبھی آزادی والا معنی بھی ہو سکتا ہے اور کبھی دوسرا معنی بھی لہذا اب نیت کی ضرورت ہے معلوم یہ محکا ہے بھائی آزادی سے تو اس میں نیت ضروری ہے تو کہتے ہیں وہ انقاغ نے غلام کیا ہے آزاد ہو جائے گا بھئی تو آتا پڑھے بھائی یہ لفظ بھائی غوطہ رائج یہی ہے بھائی غصقہ پڑھا جاتا ہے بھائی لیکن غوطہ درست نہیں ہے بھائی درست آتاخا ہی ہے معروف پڑھا جائے اس کو بھئی معروف پڑھا جائے فیل لازم ہے آتا یا آتیقان کے معنی غلام کا آزاد ہونا عطف اور اگر اس نے کوئی اگر آقان نیت نہیں کی لمب یا تو وہ غلام یا باندھی بھی آزاد نہیں ہوگا وَكَذَلِكَ جَمِيعُ كِنَایَاتِ الْعِتْقِ اور اسی طرح ہے آزادی کے تمام کنایات بھائی یعنی ان میں نیت کرے گا تو آزاد ہوگا نیت نہیں کرے گا تو غلام یا باندھی آزاد بھی نہیں ہوں گے وَإن قَالَ سلطان علی علیہ کا و نوابی اگر کسی نے اپنے غلام سے کہا لا سلطان علی علیہ سلطان کا معنی غلبہ قبضہ کہا لا سلطان علی علیہ کا میرا تجھ پر قبضہ نہیں ہے وہ نواب اور نیت کی اس کے ذریعے اس نے آزادی کی لم یاٹک تو اس لیے آزاد نہیں ہوگا ماننا سمجھ میں آیا کہ میرا تجھ پر قبضہ نہیں ہے تو قبضہ تو مکاتب پر بھی نہیں ہوتا بھائی مکاتب کو کیا کرتا ہے آخر کتابت جب اس سے ہو کہ آخبہ نے کہا تو مجھے پیسے کما کر لا کر دے تو تو آزاد ہے اس نے کہا مجھے قبول ہے تو دونوں میں آخر کتابت ہو گیا آپ یہ غلام کس کی طرح ہے آزاد آدمی کی طرح ہے آخا کا قبضہ نہیں ہے آخا اس سے خدمت نہیں لے سکتا یہ جائے گا پیسے کمائے گا اور لا کر ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کروائے گا بھئی تو اس میں بھی دیکھو قبضہ نہیں ہوتا پھر بھی وہ ہوتا تو غلامی ہے مقاتب کیا ہوتا ہے <سؤال> تو آزاد جیسا تو ہو گیا لیکن یہ نہیں کہ آزاد ہی ہو گیا ہاں وہ صرف خدمت نہیں لے سکتا اس سے تو یہ غلام ہی ہے تو یہ لفظ جو ہے معلوم ہوا نہ سری ہے آزادی میں نہ کنایا ہے تو یہاں اذنیت کرنے سے بھی کیا ہے غلام آزاد نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وہ لا علی علی کا آقا نے کہا میرا تجھ پر قبضہ نہیں ہے وہ اس کی اور نواب کا اور نیت کی, اس کی, کی غلام آزاد نہیں ہوگا و ہادا ہادا و علی او مولایا او یا مولایا اسی شخص نے اپنے غلام سے کہا غلام کے بارے میں ابنی ان میں ایک آدمی نے اپنے غلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا ہاضا بنی یہ میرا بیٹا ہے اور اسی پر قائم رہا یا اپنے غلام کے بارے میں کہا ہذا مولایا یہ میرا مولا ہے او یا مولایا یا یوں آواز دی اے میرے مولا آتا وہ غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا سمجھ میں آیا تو کسی شخص نے پہلا لفظ کیا ذکر کیا خاگ ہی بنی اچھا تو اور یاد رکھیے یہ بھی ضروری ہے کہ غلام اتنی عمر کا ہو کہ اس جیسا غلام اس جیسا آدمی اس کہنے والے کا بیٹا ہو سکے یعنی عمروں میں اتنا فرق ہو آقا کی اور غلام کی مثلا آقا کی عمر ہے پچاس سال اور غلام کی عمر ہے پچیس سال تو پچیس سال والا بیٹا ہو سکتا ہے کس کا پچاس سال والے کا تو اب اس قسم کا غلام ہے تو یہاں دو صورتیں والا نام یا تو اس غلام کا نصب معروف ہوگا سب کو پتا ہوگا یہ فلاں کا بیٹا ہے یا نصب غیر معروف ہوگا پہلی شرط کیا تھی کہ غلام اس جیسا شخص اس جیسے آدمی کا بیٹا ہونا ممکن بھی ہو اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھ لو اس میں دو حالتیں ہوں گی یا تو اس جیسا غلام اس غلام کا نصب سب کو پتا ہوگا معروف ان نصب ہوگا فلاں کا بیٹا ہے غلام بن گیا کسی طرح جنگ میں قید ہوا تھا کفار پکڑ کے لے گئے تھے انہوں نے پھر بیچ دیا پھر بکتے بکتے یہاں آ واپس پہنچ گیا تو فلاں کا بیٹا ہے یا اس کا نصب معروف نہیں ہوگا دو صورتیں تو اگر اس کے نصب یا تو نصب معروف ہوگا یا نصب معروف نہیں اگر نصب معروف نہ تھا پتہ ہی نہیں تھا کس کا بیٹا ہے تو اس صورت میں یاد رکھنا نصب بھی ثابت ہو جائے گا اور وہ آزاد بھی ہو جائے گا کیونکہ نصب کا پتہ نہیں تھا اب اس نے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے تو کیا ثابت ہو جائے گا اس آدمی نے خود اقرار کر لیا اعتراف احتراف کرم اس کا بیٹا بیٹا شمار ہوگا اور آزاد ہو جائے گا کیونکہ بیٹا تو کسی اپنا مملوک کسی کا نہیں ہو سکتا اور اگر اس پہ غلام کا نصب پہلے سے پتا تھا فلاں کا بیٹا ہے تو بھی نصب تو ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ نصب جب ایک سے ثابت ہو چکا ہے تو دوسرے سے ثابت نہیں ہو سکتا تو پھر اب اس کے مجازی معنی کی طرف جائیں گے حقیقی معنی تو ممکن نہ رہے کہ اس کا بیٹا ہو کیونکہ غیر کا بیٹا ہے تو مجازی مانا لیں گے اور مجازی مانا اس کا کیا ہے عربی میں یہ آزاد ہے کیا مانا ہے یہ آزاد ہے تو وہی وہ متعین ہو گیا تو کہتے ہیں وہ جس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور اس پر ثابت رہا یعنی قائم رہا اوقال ہاد مولا اویا مولایا یہ أو یہ کہا یہ میرا مولا ہے یا اے میرے مولا کہہ کر اسے آواز دی آتا کا غلام کیا ہو جائے گا آزاد, آزاد اس لیے کہ یاد رکھو کوئی شخص جب غلام کو آزاد کرتا ہے تو یہ غلام اس کا مولا کہلاتا ہے عربی میں جب کوئی شخص غلام کو آزاد کرے وہ کیا کہلاتا ہے کا مولا کہلاتا ہے اور غلام کون ہے معتق ہے یا معتق ہے معتق آزاد کیا گیا تو محتق کیا کہلاتا ہے معتق کے لیے مولا کہلاتا ہے اسی طرح آکا بھی اس غلام کے لیے مولا کہلاتا ہے غلام کہتا ہے یہ میرا مولا ہے یعنی اس نے مجھے کیا کیا ہے آزاد مالک ہے یہ میرا مولا ہے کیا مانا ہوتا ہے یعنی یہ میرا آزاد کیا ہوا ہے سمجھ میں آیا بھائی مراد یہ ہے مانی اور غلام کہتا ہے یہ میرا مولا ہے پہلے غلام صاحب کہتا ہے یہ میرا مولا ہے کیا مانا سننے والے کیا سمجھ لیتے ہیں کہ اس, اس نے اس کو آزاد کیا تھا سمجھ میں آیا بھائی تو معتق یعنی آزاد کرنے والا وہ بھی مولا کہلاتا ہے معتق جس کو آزاد کیا گیا وہ بھی مولا کہلاتا ہے اب اس شخص نے دیکھو اپنے غلام کو کہا ہاضا مولایا یہ میرا مولا ہے اور یہاں پر اب ایک ہی معنی بنتا ہے بھائی کیا کیا معنی بنے گا یعنی یہ میرا آزاد کیا ہوا ہے میرا مولا ہے میں نے اس کو کیا کیا لے لیں گے ہم اس سے اور وہ غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا اسی طرح یا مولا یا کہا اے میرے مولا تو بھی آتا وہ غلام آزاد ہو جائے گا و ان خالا بنی او یا اور اگر کسی نے اپنے غلام سے کہا یا, یا بنی اے میرے بیٹے اور یا آخر یا اے میرے بھائی لم یا تو پھر اس صورت میں وہ غلام آزاد نہیں ہوگا بھائی وجہ یہ کہ یہ لفظ عربی میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں ویسے شفقت کے طور پر کسی کو آواز دینے کے لیے کیا کہہ دیا کرتے ہیں بڑا چھوٹا ہو تو کہتے ہیں یا بنی برابر کا ہو تو کیا کہہ دیتے ہیں یازاد یا نہیں ہوگا وَإن قال لغلام عليه عند رحمه تعالى وعندهما لَا يَعْتِقُ, لا يعتق, لا يعتق اب دوسری صورت ہے بھائی پچھلی صورت میں آقا کی عمر مس پچاس سال تھی غلام کی عمر پچیس سال تھی اور پچیس سال والا بیٹا ہو سکتا ہے پچاس سال والے کا اب ایسی صورت ہے کہ اس عمر کا غلام اس شخص کا بیٹا نہیں مان سکتا مثلا آقا کی عمر پچیس سال ہے اور غلام کی بھی پچیس ہے یا غلام کی پینتیس ہے یا پچاس ہے بھائی یعنی اس جتنی عمر کا آدمی آقا جتنی عمر والے کا بیٹا نہیں بن سکتا جو بھی آپ صورت بنا لیں بس وہ صورت جس میں اس کا بیٹا ہونا ممکن نہ ہو تو اتنا غلام تھا اور اس قسم کے غلام کو جو اس کا بیٹا نہیں بن سکتا آقا نے کہہ دیا ہا بنی یہ کیا ہے میرا بیٹا ہے وہ آزاد ہو جائے گا بھائی اور صاحبین فرماتے ہیں آزاد نہیں ہوگا بھائی امام صاحب کیا فرماتے ہیں اور صاحب فرماتے ہیں آزاد, آزاد نہیں آزاد سمجھ میں آیا تو یہ جو یہ دلیل آپ اگلی کتابوں میں پڑھ لیں گے بھائی وجہ یہ ہے کہ امام صاحب کے لیے مجاز یہاں مجازی معنی ہے آزاد ہونا حقیقی معنی صحیح ہو آ, عقیقی معنی کا صحیح ہونا ضروری نہیں مجازی معنی کے لیے امام صاحب کے نزدیک بلکہ لفظوں کا صحیح ہونا ضروری ہے اس نے لفظ کیا کہ میرا بیٹا ہے عربی زبان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے ہاں یوں آپ کہہ سکتے ہیں اپنی جگہ پہ استعمال نہیں ہوا یہ تو اس کا بیٹا ہو نہیں اس کو ہم نے نہیں دیکھنا امام صاحب فرماتے ہیں لفظوں کو دیکھو جملہ اس نے عربی کا صحیح بولا یا نہیں بولا بھائی صحیح لفظ کہے کہ حقیقی معنی تو یہاں ہو نہیں سکتا تو اب ہم کون سا مانا لے لیں گے مجازی معنی کی آزاد ہے صحیح بین فرماتے ہیں کہ مجازی معنی تب لیا جاتا ہے جب حقیقی معنی ممکن ہو اور یہاں حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے یہ شخص بیٹا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی تو عمر اس کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے اور اتنی عمر والا کسی دوسرے کا بیٹا نہیں ہو سکتا بھائی صورت سمجھ میں آگئی گئے ہوئے تو صحیح بین کے نزدیک مجازی معنی اس کا معنی ہے آزاد ہے یہ لیکن مجازی معنی کے تب لے سکتے ہیں جب حقیقی معنی لینا بھی ٹھیک ہو اور یہاں حقیقی معنیٰ لینا تو ٹھیک ہی نہیں لہذا مجازی معنی بھی نہیں لے سکتے ماں صاحب فرماتے ہیں نہیں مجازی معنی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ حقیقی معنی لینا ٹھیک ہو بس لفظ کیا ہونے چاہیے اور ابھی عبارت ٹھیک ہو بس پھر مجازی معنی لے لیں گے جب حقیقت نہیں لے سکتے وہ انقال علیق اور کسی نے کہا اپنی باندھی سے انتِ طالقٌ تجھے طلاق ہے یا تو طلاق والی ہے وہ نوابل نیت کی اس نے اس کے ذریعے آزادی کی لم تاط تو باندھی آزاد نہیں ہوگی بانی سے کہا خن اور نیت کس چیز کی کر رہا ہے تو لہذا یہاں آزادی والا معنی بھی نہیں لے سکتے کیونکہ یہ معنی اس کا نکلتا ہی نہیں ہے بنتا ہی نہیں ہے تو اب نیت کر بھی لے گا تو اس سے آزادی نہیں ثابت ہوگی وہ انقالی اور کسی نے اپنے غلام سے کہا انت مس تو آزاد جیسا ہے تو آزاد جیسا ہے لم یا سکھ آزاد نہیں ہوگا مولانا کیوں کیونکہ اس نے یہ تو نہیں کہا تو آزاد ہے کیا کہا ہے تو آزاد جیسا ہے بھائی تو ٹھیک ہے یہ آزاد جیسا ہی تو ہے آزاد کے دو ہاتھ ہوتے ہیں دو پاؤں ہوتے ہیں سر ہوتا ہے دو آنکھیں ہوتی ہیں یہ اسی کی طرح ہے یا نہیں بھائی تو یہاں اس یہ تو نہیں کہا تو آزاد ہے اس نے کہا تو آزاد جیسا ہے سمجھ میں آیا تو لہذا اب یہاں پر آزادی آزاد نہیں ہوگا وہ بھائی اگر کسی نے کہا اپنے غلام سے ماں انت اللہ خر تو نہیں ہے مگر آزاد یعنی با بامخاورہ ترجمہ یوں ہوگا تو آزاد ہی ہے محاورہ جمع کیسے کریں گے تو آزاد ہی ہے ہاتھا تو اس پر کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا کیونکہ اس نے تو بات پختہ کا ایک ہوتا ہے تو آزاد ہے ایک ہے تو آزاد ہی ہے بھائی اس میں تو اور بات پختہ ہو گئی بھائی آزاد ہی ہے تو اب وہ آزاد ہو جائے گا وہ داملر رجولا رحمی محرمی مین ہو آتا ہی اور جب مالک ہو کوئی شخص بھائی رحم زو رحم خا کے سکون کے ساتھ بھی صحیح ہے زو رحم اور خا کے کسرہ کے ساتھ بھی صحیح ہے زور رحم جو رحم پڑھنا بھی صحیح اور جو رقیم پڑھنا بھی صحیح بھائی یہ قریبی رشتہ دار کو کہتے ہیں اور محرم آپ جانتے ہیں محرم کس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان کا نکاح کیا ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو اس کا محرم کہلاتا ہے کہ سمجھ میں مثلا بھائی بہن ہیں بھائی, بھائی بہن ان کا آپس میں نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شریعت نے کیا قرار دیا ہے حرام قرار دیا ہے تو اب یہ محرم ہے دو بھائی بھی آپس میں ایک دوسرے کے محرم ہیں کہ ان میں سے ایک کو عورت فرض کر لیا جائے تو دونوں میں سے ایک عورت فرض کیا تو آپس میں کیا رشتہ بنا بھائی بہن والا اور بھائی بہن کا بھی میں نے بتلایا کہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے تو یہ ایک دوسرے کے محرم ہوئے سورج سمجھ میں آ گئے تو دونوں مردوں یا دونوں عورتیں ہوں دونوں عورتیں ہیں تو ایک کو مرد فرد کر کے دیکھو بھائی تو ایک دوسرے پر حلال ہیں یا حلال نہیں تو اسے پتہ لگ جائے گا بھائی تو کہتے ہیں تو اس کو محرم کہتے ہیں بھائی تو ضابطہ بتلا رہے ہیں وہ ایزا مل کر رجولا رحم محرمی مین جب کوئی شخص مالک ہوا کس کا مالک ہوا ذا رحم کس کا قریبی رشتہ دار محرم جو اس کا محرم ہو ایسے قریبی رشتہ دار کا جو اس کا محرم ہو آتا علیہ تو اس پر کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا بھائی آزاد ہو جائے گا کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی حدیث میں آتا ہے ممالک محرمی مین ہو فَهُوَ خر حدیث میں کیا آتا ہے جی یہ بین السطور آپ کے لکھی ہوئی ہے حدیث بھائی جی علیہ السلام ممالک دار رحیمی محرمی مین ہو فہوا خرون جو مالک ہوا اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا فَهُوَ قرن تو وہ قریبی محرم رشتہ دار اس کا کیا ہوگا وہ آزاد خود بخود آزاد ہو جائے گا جیسے ہی مالک بنا مثلا کسی کا بیٹا تھا وہ غلام بن گیا جنگ کے اندر وہی قیدی بن گیا کفار نے اسے غلام بنا کر بیچ دیا بکتے بکھتے پھر اس کے شہر میں آیا اس نے دیکھا والد نے اس نے اس کو خرید لیا تو اب یہ بیٹا اس کا قریبی رشتہ دار بھی ہے اور محرم بھی ہے کیونکہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے تو اب یہاں پر جیسے ہی خریدے گا فورا اسی لمحے کے اندر غلام اس کا بیٹا کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا یہ اس حدیث کی وجہ سے مملکا زارحیم محرم اسی طرح اس حدیث کے دوسرے الفاظ بعض دوسری کتابوں میں جو آتے ہیں مولانا من ملک محرم مین ہو آتا کا علیہ ملک محرمی آلئی ہی جو شخص مالک کو اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا آتاقا آلئی ہی تو وہ کیا ہوگا اس پر آزاد ہو جائے گا بھائی آزاد ہو جائے گا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی آزاد ہو جائے گا مولا بازی آتا بقی قیمتی بھائی ایک شخص ہے اس نے اپنے باز عبد کو غلام کو آزاد کیا غلام کے کچھ حصے کو آزاد کیا پورا غلام نہیں پورا غلام ہے اس کا اپنا لیکن مساً اس نے کہا جا تمہارا نصف آزاد ہے یا تمہارا تیسرا حصہ آزاد ہے یا تمہارا دسواں حصہ آزاد ہے تو پورا نہیں آزاد کیا کچھ حصہ آزاد کر دیا تو یاد رکھیے امام آزا حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک جتنا حصہ آزاد کیا وہ تو آزاد ہو گیا اور جو باقی کا حصہ ہے اس کے اندر غلام پر اب ضروری ہے کہ وہ جائے گا اور اس کے بقدر پیسے کما کر لا کر اپنے آقا کو دے گا اور آزاد ہو جائے گا مثلا غلام تھا ایک لاکھ روپے کا آقا نے کہا تمہارا نصف آزاد ہے تو نصف تو ہوا آزاد اور نصف ابھی بھی کیا ہے غلام ہے تو اب اس نصف کو آزاد کرنے کے لیے اس غلام کو کیا کرنا پڑے گی جائے گا پیسے کمائے گا ساڑی کرے گا تو اس پر سے کیا ہے واجب یہ کوشش کرنا اس کو سے کہیں گے بھائی عربی میں سے کہتے ہیں ساڑی کا معنی کوشش بھائی تو اس پر اس کے بقدر سے ضروری ہے بھائی تو کتنا آزاد ہوا تھا آدھا تو باقی آدھے کی کتنے پیسے پچاس ہزار تو جائے گا پچاس ہزار کمائے گا لا کر آخا کو دے گا اور آزاد ہو جائے گا سورج سمجھ میں آ تو امام صاحب کے نزدیک جب ایک غلام کے قیمتی ضابطہ بتلا رہا ہوں یاد رکھنا جب ایک غلام کے کچھ حصے کو آزاد کر دیا جائے تو باقی حصہ آزاد نہیں ہوتا لیکن اب اس کو غلام بنا کر رکھنا بھی درست نہیں ہے وہ مکاتب جیسا ہو گیا جیسے مکاتب کیا کرتا ہے بدل کتابت لا کر دیتا ہے اور خود کو کیا کر لیتا ہے تو یہ بھی مکاتب جیسا ہو گیا یہ جائے گا جا کر اپنے بدل لے کر آئے گا اور اپنے آپ کو کیا کروا لے گا آزاد تو دیکھو اس پر اب آخا سب قبضہ بھی نہ رہا جائے گا کمائے گا اور پیسے لے کر آئے گا بھائی سورج سمجھ میں آ تو امام صاحب کے نزدیک بھائی غلام کا کچھ حصہ آزاد کر دیں تو باقی کا حصہ آزاد نہیں ہوتا لیکن اب باقی کو غلام بنا کر رکھنا بھی صحیح نہیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ غلام کا کچھ حصہ بھی آزاد کر دو فوراً سارا کا سارا غلام آزاد ہو جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کچھ حصہ آزاد ہو اور کچھ حصہ آزاد نہ ہو صورت سمجھ میں آئی تو امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے دراصل امام صاحب کے نزدیک جو ہے وہ نام ہے زوال ملکیت کا امام صاحب کے نزدیک کس چیز کا نام ہے زوال ملکیت کا ملکیت کو زائل کرنا دور کرنا ختم کرنا اور یہ اس میں تقسیم ہو سکتی ہے ایک آدمی اب ایک چیز سے آدھے سے اپنی ملکیت ختم کرے یا پورے سے کرے ختم ہو صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو ملک دماخا کے نزدیک بھائی آزادی کس چیز کا نام ہے زوال ملکیت کا اور ملکیت کے اندر تقسیم ہو... اس کے اندر تقسیم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی بھائی تقسیم ہو سکتی ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک آزادی یہ نام ہے زوال رقیت کا کس چیز کا رقیت غلامی کو کہتے ہیں غلامی کو بھائی صاحب کے نزدیک آزادی نام ہے زوال رقیت کا رقیت کو غلامی کو ختم کرنا اور اس میں تقسیم نہیں ہو سکتی اکشا غلام ہوگا یا غلام نہیں ہوگا تو جب غلامی ختم کر رہے ہو تو پھر پورے طور پر ہی ختم ہوگی بھائی یہ نہیں ہو سکتا آدھی ختم ہو اور آدھی باقی رہے, رہے. تو امام صاحب کے نزدیک کیا ضابطہ ہوا آزادی کس چیز کا نام ہے زوالِ ملکیت کا اور اس میں تقسیم ہو سکتی ہے لہٰذا ہو سکتا ہے آدھا آزاد کر لیا تو باقی آدھا آزاد نہیں اور عیسائی بین کے نزدیک آزادی کس چیز کا نام ہے زوالِ رقیت کا بھائی تو کہتے ہیں وہ ادا آتقل مولا بازا اب دی ہی آت قالے ہی کل بازو جب آزاد کر دیا آقا نے اپنے کچھ غلام کو آت قالے ہی ڈال کل بازو تو آقا پر آزاد ہو جائے گا وہ بعض حصہ وہ کچھ حصہ تو آزاد ہو جائے گا ویسا پی بقیتی قیمتی ہی ہو اور وہ کوشش کرے گا اپنی باقی قیمت کے اندر لم و لاہو اپنے آقا کے لیے آئندہ ابھی حنیفت رحمہ اللہ اعلیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک و خالہ یاطق کلو اور صاحب فرماتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا کیونکہ زوال رقیت کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی جب کچھ میں آئی تو سارے میں ہی آ گئی ادا کا نَصِيبَهُ نہ صورت مسئلہ یہ بھائی ایک غلام ہے دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہے نصف ایک کا ہے نصف دوسرے کا ہے اب ایک شریک نے اپنے حصے, نصف حصے کو آزاد کر دیا بھائی صاحبین کے نزدیک پورا غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا اور جب غلام پورا آزاد ہوا اس کا حصہ تو تھا نصف تو دوسرے کے نصب حصے کا اس نے نقصان کر دیا تو اس کے لیے اب پیسوں کی وصولی ہوگی اب پیسے کس سے وصول کریں کیا غلام جا کر کما کر دے گا یا یہ شخص جس نے اپنا حصہ آزاد کیا تھا اس سے زمان وصول کیا جائے گا تو کہتے ہیں اس شخص کی حالت دیکھی جائے گی یہ جو معطق تھا جس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے دیکھیں گے یہ مالدار ہے خوشحال ہے اگر یہ خوشحال ہے تو پھر اسی سے زمان وصول کیا جائے گا کیونکہ اس کی وجہ سے دوسرے حصے دوسرے شخص کے حصہ کیا ہوا اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو اس سے اس کا سامان لے لیا جائے گا اور اگر یہ آزاد کرنے والا غریب ہے تنگ دست ہے یہ تو آزادی نہیں کر سکتا تو پھر اس صورت میں اب اس پر زمان آئے گا نہیں بلکہ اب گلان کیا کرے گا جا کر پیسے کما کر لا کر دے گا بھائی آزاد ہو چکا ہے لیکن اب اس پر مال لازم ہو گیا اب سے آیا کرے گا بھائی تو صاحبین کے نزدیک دو ہی صورتیں ہیں مانا اگر آزاد کرنے والا خوشحال ہے تو پھر کیا کی جائے گی کیا کیا جائے گا اسی سے زمان لیں گے غلام سے سایہ کروا سکتے ہیں غلام سے سعی نہیں کروا سکتے اور اگر وہ تنگ دست ہے تو پھر کیا کیا جائے گا غلام سے سائی کروائی جائے گی اب زمان لینے کی کوئی صورت نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی جبکہ امام صاحب کے نزدیک یاد رکھیے امام صاحب کے نزدیک اس شریک نے اپنے حصے کو آزاد کیا تو دوسرے کا حصہ آزاد ہوا صاحبہ کے نزدیک تو آزاد ہو گیا تھا لہذا اب وہاں پیسوں کی وصولی ضروری ہے اب پیسے کس سے کریں یا مالک سے جس نے آزاد کیا تھا اسے وصول کریں گے یا غلام سے بھائی؟ مالک سے کس صورت میں وصول کریں گے جب وہ مالدار ہو غلام سے کس صورت میں کہیں گے کما کر لا جب جب مالک تنگ دست ہو تو وہاں دو ہی صورتیں بنی امام صاحب کے نزدیک یاد رکھیے بھائی جب ایک شریک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا تو دوسرے کا حصہ ابھی بھی آزاد نہیں کیونکہ آزادی زوال ملکیت کا نام ہے اور زوال ملکیت میں کیا ہو سکتی ہے تقسیم کچھ سے ملک ذائل ہو کچھ سے زائل نہ ہو تو لہذا اب باقی کا آدھا ابھی بھی غلام ہے تو دوسرے مالک کو اختیار ہے دوسرے شریف کو اختیار ہے چاہے تو اب اپنے حصے کو آزاد کر دو کیونکہ ابھی بھی یہ مملوک ہے بھائی چاہو تو کیا کر دو اسے بھائی صاحب کے نزدیک وہ مملوک رہا ہی وہ سارا کا سارا خود بد آزاد ہو گیا امام صاحب کے نزدیک آدھا ابھی بھی اس کا مملوک ہے لہذا چاہے تو کیا کر دے اپنے حصے کو دوسرا شریک کیا کرے ایک نے تو اپنا حصہ آزاد کر دیا دوسرا چاہے تو اپنے بھی حصے کو بھی کیا کر دے آزاد کر دے صاحب کے نزدیک نہیں کیونکہ وہاں تو وہ مملوک رہا ہی نہیں سارا کا سارا ہی کیا ہو گیا تھا تو وہاں پھر جب آزاد ہو چکا ہے تو پھر آزاد کر سکتے اپنے حصے کو وہ تو پہلے سے ہی آزاد ہو گیا لیکن امام صاحب کے نزدیک ابھی آدھا حصہ ابھی بھی آزاد نہیں لہذا مالک چاہے تو کیا کرے اپنے حصے کو آزاد کر دے اور چاہے تو غلام سے کیا کروائے سائی کروا اور چاہے تو آقا سے کیا کر لے زمان لے لے غلام سے کیا کروائے سائی کروائے یا آقا سے کیا کروا لے زمان لے لے لیکن اس میں پھر دیکھیں گے کہ آقا مالدار ہے یا تنگ دست ہے اگر آقا تنگ دست تھا جس نے اپنا حصہ آزاد کیا تھا آزاد کرنے والا کیا ہے تو دوسرے کو صرف دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہے یا تو اپنے حصے کو بھی کیا کر دو ویسے ہی آزاد کر دو یا غلام سے کیا کروا لو سائی کروا لو جائے پیسے لے کر آئے اور اپنے آپ کو کیا کروا لے لیکن زمانہ نہیں لے سکتا آقا سے جس نے آزاد کیا تھا اس سے کیونکہ وہ کیا ہے سنگت سورج سمجھ میں آ گئی البتہ اگر وہ آقا اس کا خوشحال ہے مالدار ہے تو پھر کہتے ہیں تینوں چیزوں کا اختیار ہے دوسرے شریف کو جس شخص نے آزاد کیا تھا وہ کس قسم کا آدمی ہے مالدار ہے تو دوسرے شریف کو اختیار ہے چاہے تو اپنے حصے کو کیا کرے آزاد کرے چاہے تو اس آزاد کرنے والے سے کیا وصول کر لے سامان وصول کر لے اور چاہے تو غلام سے کیا کروا لے تینوں چیزوں کا اسے اختیار ہے چاہے تو اپنے حصے کو آزاد کرے چاہے تو آزاد کرنے والے سے زمان لے لے چاہے تو غلام سے کیا کر لے صحیح کروا لے بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو خلاصہ بحث یہ ہوا مالانا جب کوئی شریک اپنے حصے کے غلام کو آزاد کر دیتا ہے تو اگر یہ مالدار ہے تو دوسرے شریک کو تین چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہوتا ہے چاہے تو اپنے حصے کو بھی کیا کر دے آزاد کر دے چاہے تو اس آزاد کرنے والے سے جو مالدار ہے اسے اس کیا وصول کر لے سامان وصول کر لے اور چاہے تو غلام سے سعی کروا لے اور اگر یہ آزاد کرنے والا تنگ دست ہے پھر تو دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا یا تو اپنے حصے کو بھی کیا کر دے ویسے ہی آزاد کر دے یا کیا کر لے غلام سے کروا لے جبکہ صاحبین کے نزدیک بھائی جب ایک شریک نے اپنے حصے کو آزاد کیا تو سارا کا سارا غلام کیا ہو گیا آزاد ہو گیا لہذا اب دو ہی یہاں بنیں گی صورتیں بس اس آزاد کرنے والے کو دیکھو اگر وہ کیا ہے خوشحال ہے تو اب اس سے زمان لیا جائے گا غلام سے سڑی بھی کروائی جا سکتی جبکہ مان صفا کیا فرماتے تھے سڑی بھی کروا سکتا ہے یہ کہتے नहीं जब صحبین मालदार نہیں جب وہ مالدار ہے اسی نے ایک دوسرے کے حصے کا اضفا ضائع کیا ہے تو اب اسی سے زمان لیا جائے گا غلام سے अगर نہیں کروا سکتے اور اگر وہ تنگست ہے تو پھر غلام سے کیا کروائیں گے سڑی کروائیں گے آپ اس سے زمان نہیں لے سکتے بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہ لاک نہ شریک جب غلام کوئی غلام دو شریکوں کے درمیان تھا تو آتا کا آدمان صیب کر دیا ہم دونوں میں سے ایک نے اپنے حصے کو آتا وہ غلام آزاد ہو جائے گا یعنی اس کا وہ حصہ کیا ہو جائے گا ہاں وہ حصہ آزاد ہو جائے گا ابھی پورا آزاد نہیں ہوا بھائی وہ حصہ آزاد ہو گیا کو انکان پس اگر یہ آزاد کرنے والا خوشحال تھا مالدار تھا شریکیاری تو اس کے شریک کو اختیار ہے انشا چاہے تو وہ کیا کر دے اپنے حصے کو آزاد کر دے وہ انشا و ن شریکیمت نصیبی اور چاہے تو زامن بنا دے اپنے شریک کو اپنے حصے کی قیمت کا وہ انشا استثال آبدہ اور چاہے تو صحیح کروالے غلام سے وہ انکان المسیق و مؤثراً اور اگر وہ آزاد کرنے والا تنگ دست تھا ف شریک و تو اس کے شریک کو اختیار ہے ان شا آتا نسی بہو چاہے تو اپنے حصے کو آزاد کر دے وہ انشاصال آبدہ اور چاہے تو اب غلام سے کیا کروا لے سہی کروا لے عند ابھی حنیف طرح اللہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے محمد اور صاحبین صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے اس شخص کے لیے إلا مع ضمانسار مگر زمان ہی مال اس خوشحالی کے ساتھ یعنی اگر دوسرا خوشحال تھا تو اس صورت میں صرف کیا لے سکتا ہے اس شریر کے لیے زمان ہی ہوگا یعنی سعی نہیں کروا سکتا اعصار اور اس کے لیے صرف سعی ہی ہے مائل آثار دوسرے کی تنگ دستی کے ساتھ اگر وہ تنگ دست ہے تو پھر زمان نہیں لے سکتا صرف غلان سے کیا کروائے گا سر اور اگر وہ مالدار ہے تو پھر صرف زمان لے سکتا ہے سعی نہیں کروا سکتا عتق ولا زمان اور جب خریدا دو آدمیوں نے اپنے میں سے کسی ایک کے بیٹے کو سورت مسئلہ زید اور عمر نے مل کر ایک غلام خریدا اور وہ غلام ان دونوں میں سے کسی ایک کا بیٹا بھی ہے دونوں نے مثلا نصف نصف پیسے ملائے تھے پچاس پچاس ہزار دونوں نے ملائے اور ایک غلام خریدا کس نے خریدا زید اور عمر نے اور جس کو خریدا وہ ان میں سے کسی ایک کا بیٹا تھا یا زید کا یا عمر کا تو کہتے ہیں جیسے خریدیں گے تو کیا ہوگا وہ حدیث متوجہ ہوئی حدیث کیا تھی من ملک محرم حرن تو وہ اس کا حصہ باپ جو ہے اس کا حصہ فوراً آزاد ہو جائے گا باپ کا حصہ فوراً آزاد ہوا اب کیا کریں گے دوسرے کا حصہ خراب ہوا یا نہیں ہوا بھائی ہے لیکن امام صاحب کے نزدیک ہے ابھی بھی وہ غلام بھائی آدھا غلام ہے اور آدھا آزاد ہے ابھی بھی آدھا مملوک ہے تو اب وہ کیا کرے گا کہتے ہیں بھائی آپ چاہے دوسرے کو اختیار ہے چاہے تو اپنے حصے کو آزاد کر دے اور چاہے تو غلام سے سعی کروا لے زمان نہیں لے سکتا پیچھے تو امام صاحب نے بتلایا تھا کتنے اختیارات ہیں اگر آزاد جس کی طرف سے آزاد ہوا ہے وہ مالدار ہے تو کتنی صورتیں تھیں تین کہ آزاد بھی کر سکتا ہے اس سے زمان بھی لے سکتا ہے غلام سے سعی بھی لیکن یہاں زمان نہیں لے سکتا مولانا یہاں صرف یا سعی کروا سکتا ہے یا اپنے حصے کو بھی کیا کر دے بھائی کیوں زمان کیوں نہیں لے سکتا وجہ یہ کہتے ہیں یہاں پر اس آزاد جس کی طرف سے غلام آزاد ہوا ہے یعنی باپ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس نے کوئی کہا تھا کہ میں جاؤ میری طرف سے تم آدے آزاد ہو میرا حصہ آزاد ہے اس کے عمل کا کوئی دخل ہی یہ تو شریعت کا حکم تھا جیسی خریدا خود بخود کیا ہو گیا تو اس کا دخل کوئی نہیں ہے بھائی دخل کوئی نہیں بھائی سورج سمجھ میں آ تو زمان نہیں آئے گا تو کہتے ہیں وہ عید اشترا ری بنا احدیم جب خریدا دو آدمیوں نے اپنے میں سے کسی ایک کے بیٹے کو آتا نصیب العبی تو اس کے باپ کا حصہ جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا ولا زمان اور اس پر زمان بھی نہیں وہ کدالی کا اور اسی طرح جب دو شخص دو آدمیوں میں سے کوئی ایک اپنے بیٹے کا وارث ہوا دو آدمی ہیں وہ وارث ہوئے غلام کے وراثت میں ان کو ملا اور وراثت میں ملا اور دونوں میں سے ایک اس کا باپ ہے صورت یہ دیکھ سورت میں سورت ہے مسلم زید کا بیٹا ہے زید کا کفار کے ساتھ جنگ ہوئی کفار نے اس کے اس کے بیٹے کو پکڑ کر لے گئے غلام بنایا اور بنا کر بیچ دیا بکتے بکتے غلام اسی شہر میں آیا یہاں ایک عورت نے اس کو خرید لیا بعد میں اسی عورت کی زید کے ساتھ شادی ہو گئی تو یہ زید کی بیوی بن گئی اور زید کا بیٹا اس کا غلام ہے صورت سمجھ میں آ یہ عورت کا غلام ہے اور عورت کے خامن کا بیٹا ہے اب اس عورت کا انتقال ہو گیا اور اس نے اپنے پیچھے صرف دو وارث چھوڑے ایک اپنا خامن اور ایک اس عورت کا بھائی ہے اور کوئی وارث نہیں وہ رسا صرف کون کون ہے دو ہیں ایک عورت کا خامن ہے اور ایک عورت کا غلام بھی تھا تو آدھے غلام خاون ہوا اور اس کا خاون بھی اس غلام کا کیا تھا باپ بھی تھا والد بھی تھا تو دیکھو دو آدمی وارث ہوئے ایسے غلام کے باپ ہے جیسی مالک بنا فوراً اس کا حصہ کیا ہو گیا آزاد ہو گیا اور دوسرے شریک کو ابھی اختیار ہے چاہے تو کیا کروا لے کیا کر دے جس غلام کے اپنے حصے کو آزاد کر دے چاہے غلام سے شعیب کروا لے لیکن زمان نہیں لے سکتا سورج سمجھ میں آ گئے یہ معنی ہے وہ کا ذالی اور اسی طرح ہے اگر وہ دو آدمی اپنے میں سے کسی ایک کے بیٹے کے وارث بنیں وہ شریک و بالخیاری اور دونوں صورتوں میں شریک کو اختیار ہے انشا نسیبہ چاہے تو اپنے حصے کو بھی آزاد کر دے وہ انشا لا اور چاہے تو غلام سے کیا کروا لے سا کروا لے لیکن اس سے زمان نہیں لے سکتا وہ بھائی دو آدمیوں میں ایک غلام ہے دو آدمیوں میں ایک مشترکہ غلام ہے دونوں میں سے ہر ایک گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے بھائی کہ میرے اس ساتھی نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے زید اور عمر کا ایک غلام ہے مشترکہ زید کہتا ہے عمر نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے اور عمر کہتا ہے زید نے اپنے حصے کو کیا کر دیا ہے آزاد کر دیا ہے تو دونوں شہادتیں تو زید نے امر نے کیا کہا زید نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا اور زید کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں آزاد کیا اور زید کہتا ہے عمر نے اپنے حصے کو کیا کیا ہے آزاد کیا ہے اور عمر اس کا کیا کرتا ہے انکار کرتا ہے صورت سمجھ میں آ دو خلا دوسرے پر بل فوری تھی کس چیز کی آزادی کی یعنی کہ اس نے اپنے غلام کو اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے سہل واحدی سائ کرے گا غلام دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کے حصے میں محسری کانا او موسر عند ابھی حنیفت رحمہ اللہ چاہے دونوں خوشحال ہوں موسی کانا چاہے دونوں کیا ہوں خوشحال مالدار ہوں او موسر یا تنگس ہوں آئندہ ابھی حنی فتر اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک سورت سمجھ میں آ رہی ہے زید اور عمر نے ایک دوسرے کے خلاف گواہی دے رہے ہیں ایک کہتا ہے زید نے کہ اس نے اپنے حصے کو آزاد کیا ہے اور وہ انکار کرتا ہے اور دوسرا کہتا ہے اس نے اپنے حصے کو آزاد کیا اور یہ کیا کرتا ہے اس کا انکار کرتا ہے تو کہتے ہیں اس سورت میں غلام سعی کرے گا ہاں اور پیسے کما کر لائے گا اور دونوں کو ان کا حصہ دے گا غلام کی قیمت ہے مثلاً ایک لاکھ پچاس ہزار حصہ زید کا پچاس عمر کا پیسے لائے گا جا کر کما کر ایک لاکھ پچاس ہزار کس کو دے گا زید کو پچاس ہزار امر کو اور آزاد ہو جائے گا سورت سمجھ میں آ گئی اچھا تو یاد رکھیے بھائی اس سورت کے اندر جب ایک نے کہا یہاں پر ہر ایک سے اس کے گمان کے مطابق کیا کیا جائے گا سلوک کیا جائے گا مثلا دیکھو آپ کہیں بھائی دونوں ایک دوسرے کا رد کر رہے ہیں تو غلام کو آزاد نہیں ہونا چاہیے اپنی حالت پہ رہے اسی طرح زید عمر کا رد کر رہا ہے کہ میں نے کوئی آزاد نہیں کیا اور عمر زید کا رد کر رہا ہے کہ میں نے اپنا حصہ آزاد نہیں کہ دوسرے دوسرے رد کر رہے ہیں تو غلام کو اسی طرح رہنے دو امام صاحب حالانکہ کیا فرماتے ہیں کہ غلام جائے گا اب پیسے کما کر لا کر دے گا اور اپنے آپ کو کیا کرے گا آزاد وجہ یہ کہ یہاں پر ہر فریق سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کیا جائے گا جو اس کا گمان ہے اور حمر کیا کہہ رہا تھا کہ زید نے اپنا حصہ کیا کر دیا آزاد کر دیا گویا ہمر کا یہ گمان ہے کہ زیر نے میرا حصہ خراب کر دیا اب میں اس کو غلام بنا کے رکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ جب آداب غلام آزاد ہو جائے تو اسے غلام بنا کر رکھا جا سکتا ہے وہاں تو دو تین صورتیں ابھی ذکر ہو یا اسے کیا کرو گے خود بھی آزاد کر دو یا اسے کیا کر لو صحیح کروا لو یا دوسرے شریک اگر خوشحال ہے تو اس سے کیا لے لو زمان لے لو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتے تو زید آمر کہہ رہا ہے کہ زید نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو گویا عمر کا گمان یہ ہے کہ میرا حصہ کیا ہو چکا خراب اب میں اسے غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا لہذا اس کے اس کے ساتھ اس کے کے ساتھ گمان مطابق سلوک ہوگا ابھی اپنے حصے کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا تو غلام سے ساری کروائیں اور دوسرے پر زمان نہیں آئے گا چاہے خوشحالی کیوں نہ ہو بھائی کیوں زمان تو آیا کرتا تھا وجہ یہ کہ وہ انکار کر رہا ہے اگر وہ تو اقرار کرے پھر تو ٹھیک ہے وہ تو کیا کر رہا ہے انکار کا تو یہ ہے مدعی وہ ہے منکر تو اس کے لیے تو کیا ضروری تھا کیا پیش کرے بہینا پیش کرے بہینا تو اس کے پاس ہے نہیں لہذا صرف دعوے کی وجہ سے دوسرے پر زمان نہیں آ سکتا سورج سمجھ میں آ گئی اچھی طرح تو یہ معنی ہے وَإِذَا شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْآخَرِ اور جب گواہی دے دی ہر ایک نے دو شریکوں میں سے الْآخَرِ دوسرے آزادی کی سَعَلْ عَبْدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ نصیبی ہی تو کرے ہی تولام ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے فی نصیبی ہی اس کے حصے میں من سر نکانا او موسی خوشحال ہوں وہ دونوں یا تنگ دس تو حنیفا تو یہ تو عمر کا گمان تھا زید کا بھی چونکہ یہی گمان ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہوگا زید کا کیا گمان تھا کہ عمر نے میرے حصے کو کیا کر دیا فاسد کر دیا اب میں اس کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا اب مجھے کیا کرنا پڑے گی یا سعی کروا سکتا ہوں یا زمان لے سکتا ہوں تو اب اس کی گمان کے مطابق سلوک ہوگا اس کے ساتھ اور غلام سعی کرے گا اور لا کر پیسے دے گا اور زمان نہیں آ سکتا اگرچہ امر کچھ خال ہی کیوں نہ ہو کیونکہ عمر کیا کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اور اس کے پاس تو بہینہ نہیں ہے وہ کالا ادا کان موسر فلاں آیت و انکان موثر و انکان ولاخر موثر موثر صاحبین فرماتے ہیں مولانا صاحبین کا مطلب سنو صاحبین فرماتے ہیں اذا کانا موسی اگر وہ دونوں خوشحال تھے فلا سے آیا تھا تو پھر سعی دونوں میں سے کوئی بھی سعی نہیں کروا سکتا اولام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا اور جی سمجھ میں آیا اور زمان بھی نہیں آئے گا سعی بھی نہیں دیکھو زید نے کہا عمر نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے اور عمر انکار کر رہا ہے زد نے کہا نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے اور زید کیا کر رہا ہے اس کا انکار کر رہا ہے سمجھ میں آیا اب دونوں سے اپنے گمان کے مطابق سلوک ہوا امر نے کیا کہا زید نے اپنا حصہ جب زید نے اپنا حصہ آزاد کیا تو آمر کے بھی حصہ کیا ہو گیا آزاد ہو گیا اور زید کیا, کیا کہہ رہا تھا عمر نے اپنا حصہ کیا کیا ہے تو ہمر زید کا حصہ بھی کیا ہو گیا تو سمجھ میں تو دونوں کے ساتھ دونوں کا یہ گمان ہے کہ پورا غلام کیا ہو چکا آزاد ہو چکا ہے اور پھر سائیبین فرماتے ہیں غلام نہ زمانہ آئے گا نہ سائی ہوگی سائی تو اس لیے نہیں کہ دونوں خوشحال ہیں اور جب دونوں خوشحال اور سب سائی ہوتی سائیبین کی نزدیک اس میں صرف کیا کیا جاتا تھا زمان لیا جب آزاد جس نے کیا ہے اگر وہ خوشحال ہوتا تھا اسے کیا لیا جاتا تھا أو. تو یہاں بھی زمان آنا چاہیے ساڑی ہے ہی نہیں زمان آنا چاہیے تو سائی سے تو وجود ختم مالانا آئی نہیں زمان کا امکان تھا لیکن زمان بھی نہیں آئے گا کیونکہ دونوں میں سے کسی کے پاس بھی بہینہ نہیں دوسرا انکار کر رہا ہے اس کو رد کر رہا ہے زمان بھی نہیں آیا تھا تو سعی بھی نہیں آئی زمان بھی نہیں آیا اور غلام کیا ہو گیا فلا سے آیا تھا اگر دونوں کچھ حال ہیں مالدار ہیں تو سعی نہیں ہے غلام پر وہ کانا مو سرینی سالما اگر دونوں سند ہیں سالما اب کیا کرے گا غلام دونوں کے لیے سعی کرے گا وہ کہنا ہے تو موسم اور اگر ان دونوں میں سے ایک کیا ہے خوشحال ہے اور دوسرا کیا ہے, تنگ دست ہے سعال تو وہ خوشحال کے لیے ہو گیا کیا تھی؟ کیا بیان کی خوشحال کے لیے کیا کرے گا تنگ लिए کے لیے ساڑی کیوں क्या یہ کیا بات ہے تنگ دس کے لیے سڑی ہونی چاہیے خوشحال کے لیے سڑی نہیں ہونی بھائی دیکھو ایک ان میں سے زید خوشحال ہے اور امر کیا ہے تنگ دس ہے تو زید نے جب کہا کہ عمر نے اپنے حصے کو کیا کر دیا ہے آج جب امر کا حصہ آزاد ہوا تو زید کا حصہ بھی خود بخود کیا ہو گیا آپ اس صورت کے اندر عمر تو ہے تنگ دست تو زید کا حق کس چیز میں تھا زمان لے سکتا ہے عمر سے وہ تو تنگ دست ہے زمان تو لے ہی یہاں بھی وہی افریق سے اپنے گمان کے مطابق سلوک ہوگا ہمارا نام زید کا خیال ہے کہ عمر تنگ دست ہے زمان تو میں لے نہیں سکتا ہاں سر میں میرا حق ہے تو غلام جائے گا اور میرے لیے کیا کرے گا پیسے کما کر تو اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک ہوگا اب غلام جائے گا اس کے لیے کیا کرے گا صحیح کرے گا یہ کس کے لیے خوشحال کے لیے مالدار کے لیے اور تنگ دست جو ہے تنگ دست کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک ہوگا تنگ دست کا, نے کیا کہا کہ زید نے اپنے حصے کو کیا کر دیا ہے جب اس نے حصہ آزاد کیا تو سارا غلام کیا ہوا آزاد اور زید کیا ہے جس نے آزاد کیا وہ خوشحال है تو امر کا یہ گمان ہے کہ آزاد کرنے والا چونکہ خوشحال ہے تو میرا حق زمان میں ہے سہی میں ہے ہی نہیں سورج سمجھ میں آ کہ میرا حق کس میں ہے زمان کی خوشحال ہے اسے لیا جا سکتا ہے زمان تو میرا حق ساح میں سرے سے ہے ہی نہیں کیونکہ سائی بہن کیا ذکر کیا تھا کہ آزاد کرنے والا اگر خوشحال ہو تو دوسرا نہیں کروا سکتا تو یہاں بھی اس کا یہ خیال کہ میرا حق سائی میں نہیں ہے میرا حق صرف کس میں ہے زمان میں تو اس کے گمان کے مطابق سلوک ہوا اور میں دوسرا اس کا انکار کر رہا ہے وہ منکر ہے اور یہ مدعی ہو گیا اور مدعی کے ذمے کیا ہوا کرتی ہے بینا تو سمجھ میں آیا تو بینا کے بغیر زمان بھی نہیں آئے گا کیونکہ القاعل کال کس کا معتبر ہے منکر کا بھائی قول منکر کا معتبر ہے بھائی صورت سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تو دیکھیے بھائی وقالا دوبارہ دیکھیے صاحبین کا مطلب وقالا اذا کانا نام فلا فلاں صاحبین فرماتے ہیں فرماتے اگر وہ دونوں خوشحال تھے فلا آیا تو کوئی نہیں ہے غلام لام پر وہ کا نام سر سہالا اگر وہ دونوں تنگ دست ہیں تو دونوں کے لیے صحیح کرے گا صحیح کرے گا غلام, غلام بئی اگر ان دونوں میں سے خوشحال ہے اور دوسرا تنگ دست ہے تو سعی کرے گا غلام لو خوشحال کے لیے یا سہ اور سعی نہیں کرے گا تنگ دست کے لیے من آتقاب ایک آدمی نے اپنے غلام کو آزاد کیا اور یہ کہا میں اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتا ہوں آزاد کرتا ہوں سمجھ میں آیا بھائی تو دیکھیے یہاں تو آزاد کرنا ہے ساتھ ایک اور وجہ بھی ذکر کر دی کہ میں کس کے لیے ذکر کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے تو لہذا آزادی اسی طرح واقع ہو جائے گی یا کسی نے کہا میں شیطان کے لیے کرتا ہوں یا میں کے بہت سنم کس کو کہتے ہیں کو یہ کے لیے میں اپنے غلام کو آزاد کرتا ہوں کی خوشی رضامندی کے لیے بھائی تو بھائی غلام آزاد ہو جائے گا بھائی تو کہتے ہیں وہ من آبد جس نے آزاد کیا اپنے غلام کو اللہ کی رضا کیلئے. اولی شیطان شیطان کے لیے اول شیتان یا شیتان کے لیے اول سنمی اضبط کیلئے آتقا غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا بھئی وَعِدْقُ الْمُقْرَحِ وَسَّقَرَانِ وَاقِعَونَ بھئی مُقْرَح جس پر اکرح کیا جائے زبردستی کی جائے بھئی اس کے آزادی واقع ہو جائے گی وہ آزاد کرے تو بھئی ایک آدمی ہے دوسرے نے بھئی تلوار مکالی بھئی اپنے غلام کو آزاد کرو نہیں تو میں تمہاری گردن اڑاتا ہوں بھئی اس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا بھئی تو کہتے ہیں یہ آزادی واقع ہو جائے گی بھائی کیوں اس نے تلوار نکالی ہوئی تھی وجہ یہ مانا نا کہ یہ آدمی دو مصیبتوں میں پڑ گیا ایک طرف دیکھے تو گردن جاتی ہے دوسری طرف دیکھے تو غلام جاتا ہے اس نے اپنی مرضی سے کیا کر لیا ہلکی مصیبت کو اختیار کر لیا اپنی جان بچا لی اور غلام کو اختیار کر, غلام کے آزاد کر دیا تو دیکھو یہ آزادی اس کے اپنے اختیار اور مرضی سے ہوئی ہے لہٰذا یہ کیا ہو جائے گی آزادی واقع ہو جائے گی اسی طرح بھائی وسا کا تو کہتے ہیں اور, اور مد گھوش کا آز... کی آزاد, کر... آزاد کرنا واقع کیا ہے واقع زبردستی جس پر کی گئی ہے اور بے مدہوش جو ہے ان دونوں کا آزادی واقع, واقع ہوگی مدہوش بھائی جیسے طلاق میں بھی آپ نے پڑھا تھا بھائی مدہوش کی بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے نشے میں ہے جو شخص بھائی بطورے ڈانٹ کے ڈپٹ کے بھائی کہ اس نے کیا کیا ہے نشہ کیا ہے بھائی یہ اس کا قصور ہے جو جو اب ہوش میں نہیں ہے تو اپنی غلطی کی وجہ سے تو یہاں پر بھی اسی طرح غلام اس نے مدہوشی میں آزاد کر دیا تو اس کا اپنا قصور ہے اس نے کیا کیا نشاور چیز کو استعمال کیا تو آزاد ہو جائے گا غلام وہ ادا ابا فلاد کا علا ملک اور شرط ان سخت حکامہ یا خوفی اور جب نسبت کر دی آزادی کی اپنی ملکیت کی طرف یا شرط کی طرف صحیح ہے جیسے کہ صحیح سی طلاق میں صورت یہ ایک آدمی نے غلام سے کہا اگر میں تیرا مالک ہوا تو تو آزاد ہے یا میں نے تجھے خریدا تو تو آزاد ہے تو یاد رکھیے مولانا اس نے یہ نہیں یہ تو غلام تو غیر کا ہے اس وقت تو آزاد نہیں ہوا لیکن جب شرط پوری ہوگی یہ مالک بنے گا تو اس وقت تو اس کی طرف سے آزادی ہو سکتی ہے تو اس وقت شرط پائی گئی لہذا غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا بھائی تو کہتے ہیں وَإِذَا عَزَافَ الْعِزْقَ إِلَى مِلْكِن اور جب کسی نے نسبت کی آزادی کی إِلَى مِلْكِن ملکیت کی طرف مثلا غلام سے کیا کہا اگر میں تیرا مالک ہوا تو تو آزاد ہے او شرطن یا کسی شرط کی طرف کی والا غلام سے کہا جیسے اِن دَخَلْتَ دَارَ فَأَن تَحُرٌ اگر تو اس گھر میں داخل ہوا تو تو آزاد ہے تو آزادی کو شرط کے ساتھ معلق کرنا صحیح ہے تو کہتے ہیں جب یہ نسبت کی کسی نے آزادی کی اپنی ملکیت کی طرف یا شرط کی طرف تو یہ تعلیق صحیح ہے یہ نسبت کرنا صحیح ہے کما یا خوفی طلاق جیسے طلاق میں صحیح تھی وہربی دار الحربی مسلم آتاقا اور جب نکلا بھئی صورت یہ کفار کا وطن ہے دار الحرب بھئی وہاں کسی کافر کا ایک مسلمان غلام تھا بھائی یا کافر ہی غلام تھا لیکن پھر وہ مسلمان ہوا اور بھاگا اپنے آقا سے اور دارالاسلام میں پہنچ گیا بھائی تو کہتے ہیں یہ مسلمان ہوا ہے اور دارالحرب سے دوڑ کر دارالاسلام میں آیا ہے تو یہ آزاد ہے اب, اب یہ غلام نہیں تو کہتے ہیں وہ اضافہ راجا آبد الحر یہ جب نکلا حربی کا غلام حربی بھائی وہ جو دار الحرب میں رہتا ہے کفار کے وطن میں جب حربی کا کوئی غلام نکلا من دار الحربی دار الحرب سے الینا ہماری طرف مسلمان مسلمان ہو کر آتا قبو آزاد ہو جائے گا وہ ادا آتا مسئلہ یہ ایک آدمی نے اپنی باندی آزاد کی اور وہ باندھی حامی ہے بھئی پیٹ میں بچہ ہے تو یاد رکھیے یہ باندی بھی آزاد ہو گئی اور اس کا بچہ بھی کیا ہوا حمل بھی آزاد ہو گیا تو باندی کو آزاد کرو تو حمل بھی جو اس کے پیٹ میں ہو وہ بھی ساتھ کیا ہو جاتا ہے آزاد اس لیے کیونکہ وہ باندی کے تابیا ہے آپ دیکھتے نہیں جب باندی کو ایسی حاملہ باندی کو بیچیں تو صاف حمل بھی تباہ کیا ہو جاتا ہے بے کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو یہاں بھی وہ آزادی میں داخل ہو جائے گا تو کہتے ہیں وہ جب آزاد کی کوئی حاملہ باندی آتاق تو آزاد ہو جائے گی ہم لوہا اور اس کا حمل بھی کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا ہم لا سطن آتاق وم تاط لیکن اگر اس کے بجائے حمل کو آزاد کیا بھائی آقا نے کیا کہا باندھی سے تیرے پیٹ میں جو حمل ہے وہ آزاد ہے تو اب کہتے ہیں یاد رکھیے صرف حمل آزاد ہوگا باندی آزاد نہیں اس لیے کہ باندی حمل کے تابع نہیں ہے حمل تو تابع تھا پچھلے مسئلے میں وہ آزاد ہو گیا تھا لیکن باندی حمل کے تابع نہیں یہ مانا ہے وہی نہمل خاص آتق اور خاص طور پر حمل کو آزاد کیا تو وہ آزاد ہو جائے گا علام تعطق العم اور اس کی ماں جو باندی ہے وہ آزاد نہیں ہوگی بھائی اچھا بھائی صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا کہ جب کوئی شخص اپنی حاملہ باندی کو آزاد کرے گا تو حمل بھی زبان اس کے ساتھ ہی آزاد ہو جائے گا لیکن اس کے برعکس اگر مالک جو ہے آقا صرف کس کو آزاد کرتا ہے صرف حمل کو آزاد کرتا ہے تو صرف حمل آزاد ہوگا باندی آزاد نہیں ہوگی اس لیے کہ حمل باندی کے تابع ہے لیکن باندھی حمل کے تابع نہیں تو حمل باندھی کے تابع ہے تو باندھی کو آزاد کیا تو حمل بھی کیا ہوا ساتھ آزاد ہو گیا لیکن باندھی حمل کے تابع نہیں تو صرف حمل کو آزاد کیا باندھی کی تو کوئی بات ہی نہیں کی تو حمل ہی آزاد ہوگا تب باندھی آزاد نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے تابع ہی نہیں ہے صورت <الْجِي> بھائی ایک آدمی نے اپنے غلام کو آزاد کیا مال پر کیا کہا اپنے غلام کو بھائی کہ تم ایک ہزار کے بدلے میں آزاد ہو ایک ہزار درہم کے بدلے میں غلام نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے کہتے ہیں قبول کرتے ہی غلام آزاد ہو جائے گا اور اب اس پر وہ مال لازم ہو جائے گا آقا نے کیا کہا بھائی تم ایک ہزار ایک ہزار درہم کی شرط پر کیا ہو آزاد ہو اگر ایک ہزار درہم دو گے اس نے قبول کر دیا کہتے ہیں فوراً آزاد ہو جائے گا اور اس پر وہ مال لازم ہوگا اب جائے گا پیسے کما کر لا کر آقا کو دے گا بھائی سورت سمجھ میں آئی تو کہتے ہیں وَإِذَا آتَقَ عَبْدَهُ اگر کسی نے اپنے غلام کو آزاد کیا اللہ مال مال پر قابل قبول کر لیا اس کو غلام نے عَتَقَ آزاد ہو جائے گا فا قابل جب وہ قبول کر لے گا سارا قرآن تو آزاد ہو جائے گا وہ لذمہ اور اس پر مال لازم ہوگا ولا اور اگر یوں کہا اب لفظ بدلے بھائی پہلے لحسے لفظ استعمال کیے تھے کہ قبول کرتے غلام آزاد ہو گیا بھائی کیا کہا تھا کہ تو ایک ہزار درہم کی شرط پر یا ایک ہزار درہم کے ایوز پر آزاد ہے غلام نے کیا کہا مجھے قبول ہے دوسری صورت آقا نے اپنے غلام سے کہا بھائی اگر تم مجھے ایک ہزار دیرہم ادا کر دو تو تم آزاد ہو اگر ایک ہزار دیرہم کیا کرو ادا کر دو تو تم آزاد ہو تو یاد رکھیے اب جب تک ادا نہیں کرے گا تب تک آزاد بھی نہیں کیونکہ آقا نے کیا کہا ادائیگی کرو گے تو آزاد ہو ادائیگی کرو گے بھائی آق نے کیا کہا دیکھیے الفا فرن اگر آقا نے یوں کہا ان ادیت الفا اگر مجھے ایک ہزار درہم ادا کر دیے فنت خر تو, تو آزاد ہے تو دیکھو غلام کی آزادی کو معلق کر دیا ایک ہزار درہم کی ادائیگی پر تو یہ سخا یہ تعلیق کیا ہے صحیح ہے اب یاد رکھیے اس صورت میں غلام کا قبول کرنا بھی ضروری ہے تو آقا نے معلط کر دیا تو خود بخود تعلیق آ اس کے قبول کرنے کی بھی ضرورت نہیں وہ لازیما اور غلام پر کیا ہو جائے گا مال لازم ہو جائے گا وہ سارا اور وہ معذون کی تجارت ہو جائے گا بھئی اگر معذون آزاد ابھی نہیں ہوگا جب ادا کرے گا تب آزاد ہوگا لیکن اس وقت یہ معذون کی تجارت ہو جائے گا یعنی ابھی تجارت کر سکتا ہے بھئی کیوں تجارت کی اجازت کہاں سے آ گئی یہاں بھائی آخان نہیں کہا اگر تو ایک ہزار ادا کرے گا تو تو آزاد ہے اور وہ ایک ہزار وہ کہاں سے لائے گا تجارت کی کرے گا تو کما کر لائے گا معلوم ہوا خود بخود اس کے اندر کیا آ گئی تجارت کی اجازت آ گئی کہ یہی ایک صورت ہے وہ جائے اور پیسے کما کر لائے یہ مانا ہوا سارا معذون وہ معذم ہو جائے گا معذون کی تجارت یعنی جسے تجارت کی اجازت دی گئی ہو فین اخذر المال اگر وہ مال کو حاضر کر دے اجبر الحاق المولا اعلی قبضے ہی تو مجبور کرے گا حاکم اس کے آقا کو اس مال پر قبضے پر اس مال کے قبضے پر آقا کو کیا کرے گا مجبور کرے گا کہ مال لو غلام آزاد ہو جائے گا وہ آتا اور غلام آزاد ہو جائے گا ولاد المتی مولا خر تو کہتے ہیں باندی کا جو بچہ ہے می ماح اس کے آقا سے خر وہ کیا ہے آزاد ہے بھائی وہ آقا کا بچہ ہے نہ سب اس کا ثابت ہے تو آقا سے ہے تو یہ ماں کا اس کا اعتراف کر لیتا ہے تو نصب ثابت ہو جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں باندی کیا بن جاتی ہے امے باندی امے ولد بن گئی اور بچہ آزاد ہے اور یہی بچہ سبب بن رہا ہے اپنی ماں کی آزادی کا جیسے اس کا آقا انتقال کرے گا یہ عورت بھی کیا ہو جائے گی آزاد تو کہتے ہیں وہ ولد العاماتی مولا خورن اور باندی کا بچہ اس کے آقا سے خورن و آزاد ہوتا ہے وول ادوہا زَوْجِهَا زو لِسَيِّدِهَا یاد رکھیے بچہ جو ہے اپنی ماں کے تابع ہوتا ہے آزادی اور غلامی میں اگر ماں باندھی تو بچہ بھی غلام ہوگا اگر ماں آزاد ہے تو بچہ بھی آزاد ہوگا صورت سمجھ میں آ لہذا اب باپ مجھے بتائیے ایک آزاد آدمی نے کسی دوسرے کی باندی سے نکاح کر لیا اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا یہ بچہ کیا شمار ہوگا بھائی ابھی تو ضابطہ بتلایا میں نے سب کو بچہ کس کے تابع ہوتا ہے ماں کے تابے اور ماں یہاں پر کیا ہے باندی لہذا بچہ بھی غلام شمار ہوگا اسی باندی کے آقا کا شمار ہوگا غلام بھئی اسی کا غلام سورت سمجھ میں آگئی؟ اور اس کے مقابلے میں اگر بھائی وہ عورت آزاد ہے اور خامن جو تھا وہ غلام ہے ایک آزاد عورت نے ایک غلام کے ساتھ نکاح کر لیا غلام نے اپنے آقا سے اجازت لی اور ایک آزاد عورت سے نکاح کر لیا اب آپ بتائیے اس عورت سے اس غلام کا ایک بچہ پیدا ہوا یہ بچہ کیا شمار ہوگا غلام یا آزاد آزاد کیوں؟ بچہ ماں کے تابے ہے اور ماں اس کی آزاد ہے تو بچہ بھی کیا شمار ہوگا آزاد یہی یہ بات کر رہے ہیں وبل ادوہا مین زو جی اور اس باندی کا بچہ اس کے خامن سے وہ مملوک ہوتا ہے لسیدی ہا اس باندی کے آقا کے لئے آقا کا ہوتا ہے بھئی غلام شمار ہوتا ہے وَوَلَدُ الْحُرَّةِ مِنَ الْعَبْدِ حُرٌ جبکہ آزاد عورت کا بچہ غلام سے جو ہوا ہو حر وہ کیا ہوتا ہے آزاد ہوتا ہے مسئلہ سمجھ میں آیا گیا سب کو بھئی چلی بات مولانا ہدا ہوا المرام واللہ عالم لحقیقت الکلام